آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الوضح کے بعد کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ مختلف ملکوں میں اسی لیے آپ دیگر دیکھیں مکہ مدیرہ میں تو مکہ مدیرہ میں صحابہ کی خبریں بہت کم ہیں کیوں رسول اللہ نے حضرت الوضح کے موقع پر کہا تھا کہ ان اللہ باس علی کافت الناس فالتو اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے سارے دنیا کے انسانوں کے لیے تو تم لوگ میری طرف سے میرا پیغام دینے والوں کو پہنچا دوں تو صحابہ زیادہ تر نکل گئے عرب سے باہر اور ایشیا اور افریقہ کے ملکوں میں انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا قرآن کا پیغام پہنچایا اسی کی وجہ سے آج جانتے ہیں کہ دنیا میں اتنے سارے مسلمان ہیں تو اس معنی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک تاوی جو عرب سے نکل کر افریقہ پہنچے ان کے ساتھ برا کافلہ تھا افریقہ میں انہوں نے اسلام پھیلایا پھر چلتے ہوئے افریقہ کے آخر میں اٹلانٹک کے سائل میں پہنچ گیا تو اٹلانٹک پیشے افریقہ تھا آگے اٹلانٹک سمندر تھا تو وہاں پر اپنا گھوڑا کھڑا کر کے انہوں نے کہا گھوڑے پر سوار تھے اس وقت اللہ لو آ لم واضر باہر بلد الختہ لا ودا اہدن دھونک خدا کی قسم اگر میں جانتا کہ اس سمندر کے اس پار بھی کچھ لوگ ہیں تو میں سمندر بھی گھس جاتا آواز تک پہنچتا یہاں تک کہ وہ لوگ بھی اللہ کے پیغام سے باہر عمدہ رہے ہیں. وہاں بھی اللہ کی آباد ہونے لگے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ساتویں صدی ایشیا میں لوگ معلوم نہیں تھا کہ اٹلانٹک اس پار امریکہ ہے یہ تو بات کو دریافت ہوا تو وہ آواز جو صحابہ اور تعبیر کے زمانے میں افریقہ پر رک گئی تھی بات کو اس زمانے میں انیس سدی میں بیس صدی میں اب اکیس صدی آ ہے اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ آج افریقہ میں تقریباً سیون ملین مسلمان آباد ہیں تو یہ اتفاقی بات نہیں ہے اگر آپ اس کے اس آواز کو لے کر سوچیں تو گویا کہ اسلام کا قافلہ جو افریقہ کے سائل رک گیا تھا وہ اٹلاٹے کو پار کر کے اس ملک تک پہنچ گیا اور آج وہاں اتنی تعداد میں مسبان ہیں تو یہ جو مسلمان یہاں آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے اتفاق کی بات نہیں ہے وہ اس لیے ہے کہ وہی آواز جو حضرت اللہ کے موقع پر بلند ہوئی تھی کہ تم ساری دنیا کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دو تو عرب سے ایشیا میں پھیلی پھر افریقہ میں پھیلی اور اب اتنے سارے مسلمان یہاں آ گئے ہیں تو ان مسلمانوں کا ایک تو پروفیشن ہے کہ وہ یہاں پر اپنا لائیولیہڈ حاصل کرتے ہیں دوسرا ہے مشن تو پروفیشن ہی کافی نہیں ہے پروفیشن آپ کا ذاتی مسئلہ ہے رسول صلی اللہ صلیم کا جو پیغام ہے وہ آپ کا مشن ہے اس مشن کو آپ کو اس ملک میں پھیلانا ہے قرآن میں دیکھے اور حدیث میں مصبان کا جو حیثیت بتائی گئی ہے وہ کیا ہے لکول الرسول شہید الیکون شاہد عالس نے اللہ کا دین آپ تک پہنچایا اب آپ کی جماری ہے کہ اس کو دنیا والوں تک پہنچاتے رہیں یہی کام ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں قرآن جب اترا تو پرنٹنگ پریس موجود نہیں تھا الیکٹرانک میڈیا موجود نہیں تھا تو لوگوں کو جا جا کے پہنچانا پڑتا تھا خود جاتے تھے جا جا کر لوگوں کو قرآن سناتے تھے اس طرح پہنچایا انہوں نے اب تو دیکھیے اتنا زیادہ اسباب مہیا ہو گئے ہیں کہ چھپا ہوا نسخہ قرآن کا موجود ہے انٹرنیشنل زبان انگریزی بن گئی ہے اس میں قرآن کا تجربہ چھپ چکا ہے اور الیکٹرانک میڈیا ہے تو پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا دونوں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اسی لیے پیدا کیا کہ دعوت کا عالمی کام کیا جائے دعوت کا عالمی کام حدیث بتاتا ہے کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا کام ہوگا اس کو کہا گیا ہے کلبا فی کل دنیا کے زمین پر بسے ہوئے یہ جو گلوب ہے اس میں بسے ہوئے تمام لوگوں تک word of God پہنچ جانا ہوں. یعنی قرآن پہنچ جانا یہ قرآن کا معاملہ سادہ معاملہ نہیں ہے انسان پیدا ہو کر دنیا میں آباد ہوتا ہے لیکن اس کو نہیں معلوم یعنی پیدائش سے کوئی لے کر نہیں آتا وہ کہ پوچھا دنیا میں کیا کرنا ہے اسی کو بتانے کے لئے قرآن بھیجا گیا قرآن کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے کریشن پلان آف گاڈ سے دنیا کو باخبر کرنا انسان جاننا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں مجھے کیا کرنا ہے یہ دنیا کیا ہے زندگی کیا ہے موت کیا ہے یہ سب سوالات آدمی کے دل میں پیدائشی طور پر ہوتے ہیں اسی سوال کا جواب دینے کے لئے قرآن بھیجا گیا تاکہ انسان مرنے سے پہلے ان سب سوالات کا جواب پا لے اور جب اس کا سامنا اللہ سے ہو ابھی دنیا میں تو وہ باخبر ہو چکا ہو کہ کیا ہونے والا ہے اور پھر موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے تو قرآن کا معاملہ یہ ہے یہ ایک ایسی ذمہ ہے جو کبھی بھی رکنے والی نہیں ہے ہر نسل میں ہر نسل میں ہر نسل میں اس کو کرتے رہنا ہے قرآن میں ایک آیت ہے کہ رسلم مبشرین منظرین لہ سے اللہ ہو جاتم بادر رسل کہ اللہ نے رسول بھیجے باخبر کرنے والے خوشخبری دینے والے اور آگاہ کرنے والے تاکہ لوگ کی اللہ پر نہ رہے یعنی آخرت میں کوئی یہ نہ کر سکے کہ ہمارا حساب کتاب ہو رہا ہے ہم وہ جنرل جنم کا معاملہ پیش آ رہا ہے ہم سب جانتے نہیں تھے باتیں تو ان سب حقیقتوں کو موت سے پہلے انسان جان لے اسی کے لیے پیغمبر بھیجے گئے اسی کے لیے سلاشر بھیجے گئے اور سلا سلاشر کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب نبی والا کام کون کرے کیونکہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں پیدا ہو رہے مر رہے ہیں تو جب نبی نہیں آنے والا ہے تو یہ کام کیسے ہو یہ ہے امت محمدی کی ذمہ داری یعنی نقبت ختم ہو گئی لیکن کار نقبت باقی ہے نبی کا آنا ختم ہو گیا لیکن نبی کا مشن باقی ہے تو اللہ تعالی نے اس زمانے میں دعوت کے کام کو اسی کو کہا ہے دعوت اے اللہ دعوت اے اللہ کے کام کو بہت ہی زیادہ آسان کر دیا آج آپ امریکہ کے ایک شہر سے ٹیلیفون اٹھاتے ہیں جہاں کسی بھی حصے بات کر سکتے ہیں آپ کسی بھی انسان سے بات کر سکتے ہیں آج جب آپ بولتے ہیں انٹرنیٹ پر جو نا کسی بھی گوشے میں انسان سن سکتا ہے آج جب قرآن کا ترجمہ آپ چھاپتے ہیں انگل زبان میں لوگ دنیا میں کہیں بھیج سکتے ہیں اس کو جسے پہلے کہا تھا نہ ڈاک کا نظام تھا نہ ٹیلی فون تھا نہ کمپیوٹر تھا نہ سفر کی صورتیں تھیں میں وہاں گیا سائپرس سیپرز عربی قبرس کہتے ہیں تو وہاں پر ایک بہت بڑا کمپلیکس بنا ہوا ہے وہاں پہ ایسا ہوا کہ بنویا کے زمانے میں ایک دعوتی غافلہ وہاں سے گیا تھا عرب سے سائپرس اس میں صحابہ تھے اسی میں ایک صحابی خاتون تھی ام حرام بت ملحان وہ لوگ کیسے تھے اونٹ پر بیٹھ کر خچر پر بیٹھ کر کشتی پہ سوار ہو کر کے بڑی مشکل سے پہنچے وہاں تو یہ خاتون جو ہیں ان کے اوپر زیادہ تھی خستر پر بیٹھ کر سفر کر رہی تھی تو وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا تو شاہر کے کرارے ایک شہر ہے اس کا نام ہے لارناکا لارناکا میں اور ان لوگوں نے قبر بنا دی اور واپس آ گئے پہلے وہ قبر کچی تھی ایسی معمولی قبر پھر یوناس نے یوناٹڈ میں کا ایک شعبہ یونیسکو جو تاریخی عمارتوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہوا تو اس نے وہاں پر بہت وسط کامپلیکس بنا دیا وہاں ایک مسجد ہے کمپلیکس ہے قبر ہے پختہ تو میں وہاں گیا تو بہت عجیب دیکھ کر کے وت ہوئی کہ اس زمانے میں جب سفر کی سہولتیں نہیں تھیں کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے بہت ہی مشکل سے کہیں آپ جا کر کوئی بات پہنچا پاتے تھے آج تو سب سہولت ہی سہولت ہے آج آدمی وہاں ہائی جہاز جاتا ہے ٹھہرنے کے لئے وہاں پر ہوٹل ہے میں ایک سیمینار میں گیا تھا سیمینار والوں نے مجھے بلایا تھا